بعض مساجد میں پگڑی پر دکانیں دی جاتی جب ان سے رسید بدلتے ہیں تو جو رقم حاصل ہوتی ہے انتظامیہ اسے مسجد کے اخراجات میں استعمال کرتی ہے ہمارے یہاں مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ اور یہی فتوا جاری ہوتا ہے کہ یہ پگڑی سسٹم جو ہے یہ غلط ہے اور مسجد کو تو خصوصیت کے ساتھ اسے اپنانا نہیں چاہیے بلکہ جامعہ اشرفیہ جو ہندوستان کا بہت بڑا ہے وہاں یہ مسئلہ ابھی زیر غور ہے شاید اس کا کوئی حل اگر علماء نکالے تو وہ بعد میں آئے گا لیکن آج تک علما جو فتویٰ دیتے وہ یہی ہے کہ پگڑی کی رقم جو ہے ایک گڈ یہ بالکل ناجائز آدمی ایک لاکھ دو لاکھ یا 50 لاکھ روپئے دینے کے باوجود بھی دکان کا مالک نہیں بن رہا ہوا میں معاملہ چل رہا رسید بدلنا ایک اور اس پر ظلم ہے کہ جناب کتنے فیصد ہوگا پھر جیسا مرغا پھنسے ویسا دار اس کا دارٹوا دباتا دیکھتا ہے کہ بہت موقع کی کوئی جگہ تو 30 پرسینٹ ہوگا دیکھا کوئی مجبور ہے پینتیس پرسینٹ ہوگا آج تک علما اس کو ناجائز ہی لکھتے چلے آیا لہٰذا مسجدوں کو بھی بچنا چاہیے اب اس کے ہم جمے دار نہیں کہ کون سی مسجد میں کیا ہو رہا کون سی مسجد میں کیا ہو رہا ہم تو اس کے ذمہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ آپ کو بتا دیا جائے